السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد اللہ رسول کریم ام آباد عوبہ شان الرجی بسم اللہ ربش رحلی صدری ویس سرلی عمری وحل العقدم السانی یفق کو سبق نمبر 274 آیت نمبر اکتیس سے باسٹھ تک لسن نمبر 274 آیت نمبر 31 ٹو لفسی ترشمہ وہ لاہ معاف سماواتی اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ فِي الْأَرْضِ اور جو زمین میں لِيَجْزِيَ الَّذِينَ تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو اصاؤ جنہوں نے برا کیا بیما ملو ساتھ اس کے جو انہوں نے کام کیے وہی الزین اور جزا دے ان لوگوں کو احسنو جنہوں نے اچھا کیا بلحسنا ساتھ بھلائی کے الزین وہ لوگ یج تبونا جو اجتناب برتتے ہیں کبائر میں بڑے گنا سے ولفواہش اور بے حیائی کی باتوں سے اللمم مگر چھوٹے گنا ان بے شک رب تیرا واسعل مغفرتی وسی مخفرت والا ہے عالموں, وہ زیادہ جانتا ہے کم جب اس نے پیدا کیا تم کو من اردے زمین سے وہ از اور جب تم اجننتن بچے تھے فی پیٹوں میں امہاتکم اپنی ماں کے فلا تو پس نہ پاک کرو نہ پاک سمجھو انفسکم اپنے نفسوں کو ہو وہ زیادہ جانتا ہے بے منتقا اس کو جو تکوا اختیار کرے افر عئی تلزی کیا بھلا دیکھا تم نے اس شخص کو طلع جو منہ مو موڑ گیا وہ آتا کلیلن اور اس نے دیا تھوڑا سا و اور بند کر دیا آئندہ کیا اس کے پاس علم الغیبی علم غیب ہے فہو یا تو وہ دیکھ رہا ہے ام لم یا نہیں یونب خبر دیا گیا آگاہ کیا گیا بما ساتس اس کے جو فیس فیموسا موسا علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے وہ ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام اللہ جس نے وفا وفا کی اللہ کے نہیں تزرو بوجھ اٹھائے گا واضح تن کوئی بوجھ اٹھانے والا وزر اخرا بوجھ کسی دوسرے کا وہ ان اور یہ کہ لیس سل انسان نہیں انسان کے لیے اللہ مگر ما ماں جو اس نے کوشش کی ان اور یہ کہ اس کی کوشش ان انقریب یرا دیکھی جائے گی سم پھر یو جاہ بدلہ دیا جائے گا اس کو الجزاء الفا پورا پورا بدلہ وہ انا اور بے شک الا رب کا تیرے رب کی طرف المنتہا پہنچنا ہے انتہا ہے وہ اور بے شک اس نے ہوا وہی ہے ادھا کا جس نے ہسایا وہ اب کا اور رلایا وہ انہوں اور بے شک وہ ہوا وہی ہے اماتا جس نے موت دی و اہیا اور زندہ کیا وہ ان بے شک وہ خلا اس نے پیدا کیا ازنی جوڑوں کو رول انسا نر اور مادہ کی شکل میں من فتن نتفے سے ادا تمنا جب وہ ٹپکایا جاتا ہے وہ انا اور بے شک اسی پر ہے انش اتل اخرا دوسری دفع جی اٹھنا وہ اور بے شک وہ ہوا وہی ہے اغنا جس نے غنی کیا اقنا اور جائداد بخشی دولت مند کیا یا ایک دوسرا معنی فقیر کیا اغنا کا اپوزٹ وہ ان بے شک وہ ہوا رب شعرا وہی رب ہے شہرا ستارے کا انہو اور بے شک وہ اہلکا اس نے ہلاک کیا عادن آد انل اولا آد کو سمودا اور سمود کو فما ابقا پس نبا کی چھوڑا وق منوہن اور قومی نوہ کو من قبل اس سے قبل ان نہ بے شک وانو تھے وہ ہم عظلم وہ زیادہ ظالم و اور زیادہ سرکش ولمفکتا اور اندھی گرنے والی بستیاں اہوا اس نے ان کو دے مارا فغشاہ تو ڈھانکا اس کو ماں غاہ جس چیز نے ڈھانکا فبی الا اربی پس کون سی نعمتوں کے ساتھ اپنے رب کی یا پس ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تمارا تم جھگڑتے ہو حاضا نذیرن یہ ایک ڈراوا ہے من النذر پہلے ڈراو میں سے عزیفتل آزفہ نزدیک آ گئی نزدیک آنے والی لئی نہیں اس کے لیے مندون اللہ اللہ کے سوا کاشفہ کوئی ہٹانے والی اف منہاز الحدیسی کیا بھلا اس بات سے تاجبونا تم تعجب کرتے ہو و تکون اور تم ہنستے ہو ولا تبک اور نہیں تم روتے ہو اور تم غفلت میں رہتے ہو یا دوسرا مانا گاتے بجاتے ہو فس جدو پس سجدہ کرو للہ اللہ کے لیے واب عبادت کرو ما فیسما پیزی اللہ دینا سیما ملو اللہ حسنو بل حسن اللہ تن اتمی 111. إن ربك واسع المغفرة 112. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض 113. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم 114. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى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 114. وأن إِلَّا للإنسان إلا ما سعى 115. وأن سعيه سوف يرى 116. ثم يجزاه الجزاء الأوفى 117. وأن إلى ربك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 122. فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى 124. أزفت الآزفة. ليس لها من دون الله كاشفة 126. أفمن هذا الحديث تعجبون 127. وتضحكون ولا تبكون